معلے اے میرے مستفے کفر کے اندھیروں میں نور کا کبر لیٹ میرے مصطفی میرے مصطفی کر رہے کل مختوم نبوت و رسالت کی تائانہ زندگی مکی دور نبوت و دعوت کا مکی دور نبوت و رسالت سے مشرف ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو واضح دور ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر ممتاز ہیں جو یہ ہیں پہلا مکی دور تقریباً تیرہ سال دوسرا مدنی دور پورے دس سال پھر دونوں میں سے ہر دور کے کئی مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کی اپنی خصوصیات ہیں جن کے ذریعے سے وہ دوسرے مرحلوں سے ممتاز ہیں دونوں دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن حالات سے گزری ہے ان پر باریک نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے مکی دور کو تین مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا سرری اور انفرادی دعوت کا مرحلہ تین سال دوسرا اہل مکہ میں کھلی دعوت کا مرحلہ نبوت کے چوتھے سال کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک تیسرا مکہ سے باہر دعوت کے پھیلاؤ کا مرحلہ نبوت کے دسویں سال کے آغاز سے یہ مرحلہ مدنی دور کو بھی شامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک ہے مدنی دور کے مرحلوں کی تفصیل اپنی جگہ پر آ رہی ہے نبوت و رسالت کی چھاؤں میں غار حرا کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب چالیس برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا تو آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی دو میل دور کوہے ہرا کے گار میں جا رہتے یہ ایک مختصر سار سا ہے جس کا طول چار گز اور عرض پونے دو گز ہے یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں تھا بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرا پر غور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پچ شرکی عقائد اور واحد تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ موین طریقہ اور افراد و تفرید سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ اطمینان و انشراہ قلب کے ساتھ رواں دماں ہو سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالی کی تدبیر کا ایک حصہ تھی تاکہ زمین کے مشاغل زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے آپ کا کٹنا اس کار عظیم کی تیاری کے لیے پلٹنے کا نقطہ ہو جس کا دنیا کو انتظار تھا اور آپ امانت قبرا کا بوجھ اٹھانے، روح زمین کو بدلنے اور تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ نے رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے تین سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کلبت نشینی مقدر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلبت میں ایک ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غائب کے اندر تدبر فرماتے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تامل کے لیے مستعد رہیں جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ کی عمر چالیس برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بےسٹ کی عمر ہے تو آثار نموت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے چنانچہ مکہ میں ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا نیز آپ کو سچے قاب نظر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قاب دیکھتے وہ سپیدی صبح, صبح کی طرح نمودار ہوتا اس حالت پر چھے ماہ کا عرصہ گزر گیا اس کے بعد جب حرام قلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا روئے زمین کے باشندے پر اس کی رحمت کا فیضان ہو چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی جن آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے دلائل و قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی اکیس تاریخ کو دو شمبے کی رات میں پیش آیا اس روز اگست کی دس تاریخ تھی اور سو دس تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال چھ مہینے بارہ دن اور شمسی حساب سے انچالیس سال تین مہینے بائیس دن تھی آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنے جو نبوت کا نقطہ آغاز تھا اور جس سے کفر زلالت کی تاریخیاں چھٹی چلی گئی یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ دی صبح کی طرح نمودار ہوتا پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی چنانچہ آپ حرام قلوت اختیار فرماتے اور کئی, کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے پھر توشا ختم ہونے پر حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشا لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور تھے کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی پھر چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچہ پھر چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچہ پھر چھوڑ کر کہا கلق کلق الانسان من الى اقراب ربک الاکرم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو سے دل دھک دھک کر رہا تھا حضرت قدیجہ بنت تقویل کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی یہاں تک کہ خوف چاہتا رہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قدیجہ کو واقع کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے تو پیجان جان لگتا ہے حضرت قدیجہ نے کہا قطع نہیں تعالی رسوا نہ کرے گا آپ صلاح رہنے کرتے ہیں درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں کئی رستوں کا بندوبست کرتے ہیں مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مسائب پر ایانت کرتے ہیں اس کے بعد حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن عصد بن کے پاس لے گئیں ورقا دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے چنانچے عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے ان سے حضرت قدیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے بھتیجے کی بات سنیں نے نے کہا تم کیا دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا اس پر ورقا نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسا پر نازل کیا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا اس کے بعد ورقا جلد ہی فوت ہو گئے اور بہی رک گئی वही کی بندش رہی یہ بات کہ वही کتنے دنوں تک بند رہی اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ بندش چن دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجہ بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ وہی کی بندش تین سال یا ڈھائی سال تک رہی تو یہ قدم صحیح نہیں روایات اور اہل علم کے اقبال پر نظر ڈالنے کے بعد میں ایک عجیب و غریب نتیجے پر پہنچا ہوں جس کا ذکر مجھے کسی صاحب علم کے یہاں نہیں مل سکا اس کی توضیع یہ ہے کہ روایات اور اہل علم کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں ہر سال ایک مہینہ تشریف رکھتے تھے اور یہ رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا یہ کام آپ نے نبوت کے تین سال پہلے سے شروع کیا تھا اور سال نبوت اس کام کا آخری سال تھا پھر رمضان کے خاتمے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت ختم ہو جاتی تھی اور آپ صبح کو یعنی پہلی شوال کی صبح کو گھر واپس آ جاتے ادھر سہین کی روایت میں بات سراہد سے بیان کی گئی ہے کہ وہی کی بندش کے بعد دوبارہ جس وقت وہی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قیام کا مہینہ پورا کر کے گھر تشریف لا رہے تھے اس لیے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور وہی سے مشرف ہوئے اسی رمضان کے خاتمے کے بعد پہلی شوال کو دوبارہ وہی نازل ہوئی کیونکہ یہ ہیرا میں آپ کے قیام کا آخری موقع تھا اور جب یہ بات ثابت ہے کہ آپ پر پہلی وہی اکیس رمضان دو شمبے کی رات نازل ہوئی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہی بندش کل دس دن تھی اور دوبارہ اس کا جمعرات نبوت کو ہوا اور شاید یہی وجہ ہے کہ رمضان کے آخری اشرے کو اعتکاف کے لیے خاص کیا گیا ہے اور پہلی شوال کو عید کے لیے واللہ عالم وہی بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ پر حیرت استجاب تاری رہا چنانچہ صحیح بقاری کتاب تعبیر کی روایت ہے وہی بند ہو گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے اے محمد آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا استراب تھم جاتا نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے پھر جب آپ پر وہی کی مندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وہی لاتے ہیں حافظ ابن حضر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وہی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو خوف تاریخ ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وہی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ وہی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ وہی سے مشرف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے ہرا میں ایک مہینہ احتکاف کیا جب میرا احتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا جب بتنے وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا آگے دیکھا کچھ نظر نہ آیا پیچھے دیکھا کچھ نظر نہ آیا پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا پھر میں نے قدیجہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈال دو انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈال دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ المدسفر قم فانزر وربک فکبر وسیابک فتحر ورجز فہجر المدثر ایک تب پانچ تک نازل فرمائی یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی اور پہ در پہ نازل ہونے لگی یہی آیات آپ کی رسالت کا نقطہ آغاز ہیں یہ رسالت آپ کی نبوت سے اتنا ہی عرصہ متاقر رہی جتنا عرصہ وحی بند رہی اس میں دو قسم کی باتوں کا آپ کو مکلف کیا گیا ہے اس کے نتائج بھی بتلائے گئے ہیں پہلی قسم تبلیغ اور ڈراوے کی ہے جس کا حکم قم فانذر سے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اٹھ جائیے اور آگاہ کر دیجئے کہ لوگ اللہ برتر کے علاوہ دوسروں کی پوجا کر کے اس کی ذات و صفات اور افوال و حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرا کر جس غلطی و گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا عذاب آ پڑے گا دوسری قسم جس کا آپ کا مکلف کیا گیا ہے یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پر اللہ کا حکم لاگو کریں اور اپنی حد تک اس کا التظام کریں تاکہ ایک طرف آپ اللہ کی مرضی حاصل کر سکیں اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کے لیے بہترین نمونہ بھی ہوں اس کا حکم باقی آیات میں ہے چنانچہ ورب کا اور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بڑائی کے ساتھ خاص کریں اور اس میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹہرائے اور کا فتحر اپنے کپڑے پاک رکھ کا مقصود یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں کیونکہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہو اور اس کی بڑائی بیان کرے کسی صورت درست نہیں کہ وہ گندا ناپاک ہو اور جب جسم و لباس تک کی پاکی مطلوب ہو تو شرک اور اخلاق و کردار کی گندگی سے پاکی بدر جیولہ مطلوب ہوگی ورزر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے اسباب سے دور رہو اور اس کی صورت یہی ہے کہ اس کی اطاعت لازم پکڑو اور معاشیت سے کنارہ کش رہو اور ولا تمن تس سرو کا مطلب یہ ہے کہ کسی احسان کا بدلہ لوگوں سے نہ چاہو یا جیسا احسان کیا ہے اس سے افضل جزا کی امید اس دنیا میں نہ رکھو آخری آیت میں تمبی کی گئی ہے کہ اپنی قوم سے الگ دین اختیار کرنے اسے اللہ شریک کی دعوت دینے اور اس کے عذاب اور گرفت سے ڈرانے کے نتیجے میں قوم کی طرف سے اذیتوں کا سامنا کرنا ہوگا اس لیے فرمایا گیا ولی ربی کا فصبر اپنے پروردگار کے لیے صبر کرنا پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیم کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفا اور سید و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے یادرزر اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا گویا یہ کہا جا رہا ہے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 جو آپ کی خاطر تیار ہے اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے, تکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل اور پر مشقت جہاد ہے اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم اور پرحبت کلمہ ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھیج کر و طوفان اور تیز جکڑوں کے درمیان اتھا سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کی زمین اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے مجھ دار میں لا کھڑا کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور بیس سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے راحت سکون تج دیا زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل ویال کے لیے نہ رہی آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے کام اللہ کی دعوت دینا تھا آپ نے ایک کمر توڑ بارے گرا اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوجھ تھا اس روح زمین پر امانت کبرا کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و وفا کا بوجھ آپ نے تیئیس سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہما گیر مارے میں زندگی بسر کی اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ نے وہ آسمانی سنی اور ذمہ داری پائی آپ کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے وہی کے اقسام اب ہم سلسلے بیان سے ذرا ہٹ کر یعنی رسالت اور نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کے اقسام ذکر کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہیں علامہ قیم نے وہی کے حسب ذیل مراتب ذکر کیے ہیں پہلا سچا قاب اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کی ابتدا ہوئی دوسرا فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روح القدس نے میرے دل میں بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رسک پورا پورا حاصل کر لے پس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو اور رسق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معاشیت کے ذریعے تلاش کرو کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی تعداد کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا تیسرا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے چوتھا آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن کی طرح آتی تھی اور وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ کی پشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی ایک بار اس طرح وہی آئی اور آپ کی حضرت زید بن ثابت کیران پر تھی تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کے ران کچھل جائے گی پانچواں آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالی کی حزب مشیت آپ کی طرف وہی کرتا یہ صورت آپ کے ساتھ دو مرتبہ پیش آئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صورت نجم میں فرمایا ہے چھٹا وہ وہی جو آپ پر میراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے ساتواں فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے براہ راست گفتگو جیسے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی وہی کی یہ صورت موسا علیہ السلام کے لیے نصر قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے بعض لوگوں نے ایک آٹھویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے یعنی اللہ تعالی رو درو در بغیر حجاب کے گفتگو کرے لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں صلف سے لے کر قلب تک اختلاف چلا آیا ہے پہلا مرحلہ دعوت اللہ خفیہ دعوت کے تین سال سورہ مدثر کی گزشتہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف دعوت دینے کے لیے اور درگاہ کی روش اس کی دلیل تھی غرور و تکبر اور حمیت و انکار اس کا اخلاق تھا اور تلوار ان کے مسائل کا کامل ذریعہ تھی اس کے علاوہ وہ جزیرت العرب میں دینی کے صدر نشین تھے اس کے اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک حجان قیس صورت حال نہ آ جائے سلے اللہ محمد وادہ آل وس وسل اللہ چلے اللہ پیشکش اللہ